السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبراہ شرف کا دو سمک لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں کل اقسام کے بارے میں ہم کچھ باتیں پڑھ رہے تھے چنانچہ ان سات اقسام کو اس شیئر کے اندر جم دیا گیا ہے صحیح مثال لفیف و ناقص و محموز و اجو صحیح کے بارے میں ہم نے کل تھوڑی سی تفصیلی باتیں پڑھی اور کتاب کی عبارت پڑھ رہے تھے لہذا کتاب ہی سے آج ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحمٰ نشمد اقسام کا بیاست و, و, و ناقص و محموز وجوہ چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی ہر ہے اور کبھی حمزہ اور کبھی ایک جنس کے دو ہو اور کبھی کلمہ میں ان تینوں باتوں میں سے ایک نہیں ہوتی بس اس اعتبار سے کل اسم اور فیل چار قسم کے ہوئے صحیح محموز معطل اور مذاف یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اوپر بیان تو ہے سات اقسام کا اور یہاں نیچے چار ذکر کیا ہے صحیح محموز معتل اور مباح تو دراصل معتل اس سے مراد چار قسمیں ہیں چار اقسام کو معتل بھی کہہ دیتے ہیں اور وہ چار اقسام کون کون سی ہیں مثال لطیف قص اور اجبف یعنی وہ اقسام جن کے اندر حرف علت ہے معتل وہ اقسام جن کے اندر حرف علت ہے تو ان کو معتل بھی کہہ دیتے ہیں تو معتل سے مراد مثال لفیف ناقص اور اجبف ہے صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو اور اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہو جیسے غبا بہ رجول جعفر تو دیکھیے ان چار مثالوں کے اندر چاروں میں سے کسی کے حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ بھی نہیں حرف علت بھی نہیں اور نہ ہی ایک جیسے دو حروف ہیں چنانچہ جی جعفرم کو دیکھیے جیم عین فا اور را ہے ایک جیسا ایک بھی حرف نہیں جیم بھی ایک دفعہ ہے عین بھی ایک دفعہ ہے فا بھی ایک دفعہ ہے اور را بھی ایک دفعہ ہے با سارا فا کے وزن پر تو اس میں بھی نہ حمزہ ہے اور نہ ہی کوئی حرف علت ہے اور نہ ہی ایک جیسے دو حروف ہے تو حاصل کیا ہوا کہ صحیح اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حرف علت بھی نہ ہو حمزہ بھی نہ ہو اور دو حروف ایک جیسے بھی نہ ہو اب مثال سے ذرا اس کو واضح کرتے چلیں دیکھیے مثال کے طور پر یہ لفظ ہے فارا تو آپ حضرات بتلائیے کیا صحیح ہے یہ ہفت اقسام میں سے پہلی قسم یعنی صحیح کی مثال بن سکتی ہے یہ نہیں بن سکتی کیونکہ اس میں ایک حرف دو مرتبہ آ رہا ہے رات جو ہے دو مرتبہ ہے اور صحیح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دو حرف ایسے نہ ہو یعنی دو روف ایک جنس کے نہ ہوں اسی طرح کے طور پر جی اب تو کیا یہ صحیح کی سکتا نہیں سکتا ہے اس, اس کا فا کا حمزہ ہے اور صحیح کے لیے ضروری ہے کہ فا عین لام کسی کے مقابلہ میں بھی حمزہ نہ ہو اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے یہ لفظ ہے واہدہ کیا ہے واہدہ بر وزن فاحدہ وعدہ تو کیا یہ واہدہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تک سامنے سے صحیح نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ اس میں حرف علت موجود ہے جی اس میں ایک حرف علت میں ہے تو صحیح وہ ہے کہ نہ اس کے فاقلم میں حرف علت ہو نہ آئین میں نہ لام کلمہ میں وہ شروع میں بتلائی مثال کے طور پر مادا بھی بن سکتی ہے مادادا ٹھیک ہے اور اسی طرح صحیح وہ ہے کہ اس کے حروف اصلی یا نفا عین نام کے مقابلے میں حمزہ بھی نہ ہو یعنی ایک جنس کے مختلف حروف ایک جنس کے مختلف حروف کیا مطلب آپ کا ایک جنس کا مطلب ہے ایک جیسے حروف تو مختلف علیف سے لے کے جب تک جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف ہو سکتے ہیں ایک جیسے الف بھی ہو سکتا ہے با بھی ہو سکتا ہے دال بھی ہو سکتا ہے جی <laughs> جی تو این کلمہ کی مقابلہ میں بھی حمزہ نہ ہو اور نام کریمہ کے مقابلہ میں بھی حمزہ نہ ہو اسی طرح صحیح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاں صحیح کے ضروری ہے کہ ہر حرف ایک ہی مرتبہ ہو مقرر اور دوبارہ نہ ہو ایک جیسے روح جی لہٰذا اگر یہ شرائط نہ پائی گی مثال کے طور پر اس میں حرف علت موجود ہے تو ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے ان سات افسام میں سے اس کا نام اور رکھا گیا ہے اسی طرح اس کے حروف اصلی میں حمزہ موجود ہے مقابلے میں تو ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے اگر علت موجود ہے تو ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے بلکہ ان چار اقسام میں سے اور نام جو ہے وہ اس کے رکھے گئے ہیں جیسا کہ آگے یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے تو امید ہے کہ صحیح قاری آپ سمجھ چکے ہوں گے اور معتل کا معنی بھی ذہن میں آ گیا ہوگا کہ معتل سے مراد چار قسمیں ہیں کون کون سی مثال لطیف ناقص اور اجف معطل یعنی ان چاروں اقسام میں کہیں نہ کہیں حرف علت موجود ہے تو اس لیے ان چاروں کو معطل بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری قسم محمود یعنی وہ کلمہ جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ ہوں محمود جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ ہوں اب محموز کی تین رسمیں ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حمزہ کبھی فا کلیمہ کے مقابلہ میں ہوگا کبھی عین کلیمہ کب کے مقابلہ میں اور کبھی لام کلیمہ کے مقابلہ میں اس لحاظ سے محمود کی تین قسمیں ہوئی ایک جی امید ہے کہ اب کچھ بہتر آواز آپ کے پاس ہوگی محمود کے بارے میں عرض کر رہا تھا محمود تو محمود اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلہ حمزہ ہو اگر فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے محموز الفا کیا کہیں گے محمد الفا یعنی اس کے فا کلمہ میں حمزہ ہے جیسے اس کی مثال میں نے پیش کی کیمارزن فاحلہ بروزن فا تو دیکھیے فا کے مقابلہ میں حمزہ ہے میم عین کلمہ ہے را لام کلمہ ہے اور حمزہ فا کلمہ ہے تو جس کے فا کلیما مقابلہ میں حمزہ ہو اس کو کیا کہیں گے محموز الفا ہفت اقسام میں کیا ہے محموز الفا ہے. اور اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے محموز العین جیسے اس کا وزن بھی کیا ہے فا سا بر وزن فا تو دیکھیے سین فا کلمہ ہے حمسا عین کلمہ ہے اور لام لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے تو چونکہ اس کا عین کلمہ حمزہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے محض العین یہ تو بات سمجھ میں آ رہی نا عین کلمہ فا کلمہ لام کلمہ اس کو دوبارہ سمجھانے کی تو ضرورت نہیں نا جی اور اگر لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے محمود اللام کیا کہیں گے اس کو محمود اللام اس کی مثال جیسے اور بروزن تو قوف فا تو دیکھیے خوف فا کلمہ کے مقابلے میں را عین کلمہ کے مقابلے میں اور حمزہ لام کلیما مقابلے میں ہے تو حاصل یہ ہوا کہ محموز کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ ہو محمود کسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں جس, کے جس کا کوئی حرف اصلی وہ اس کی جگہ کیا ہو حمزہ ہو فا لام میں سے کسی ایک کے مقابلہ میں حمزہ ہو پھر آگے تفصیل ہے اس میں تھوڑی سی اگر فا کلیمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو محموز الفا کہیں گے اور آئین کلیمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو محموز العین کہیں گے اور اگر لام کلیمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو محموز اللام کہیں گے تو دو قسمیں اب تک ہم نے پڑھ لی نمبر ایک صحیح نمبر دو اس ہفت اقسام میں سے دو قسمیں حفت اقسام سے کیا مراد ہے صحیح مثال مذاف لفیف نص محموز اور اجبق اور ان میں سے ہم نے پڑھی ہیں صحیح اور محموز صحیح کسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلے مقابلہ بھی نہ ہو حرف علت بھی نہ ہو اور دو حروف ایک دن نہ ہوں محموز کیسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ ہو پھر محموز کی تین قسمیں ہیں اگر فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو محموز الفا کہیں گے اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو محموز العین کہیں گے اور اگر لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو محموز اللہ کہیں گے جی اگلی بات معتل یعنی وہ کلمہ جس کا کوئی حرف حرف علت ہو یعنی جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں کوئی نہ کوئی حرف معطل یعنی علت والا وہ ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی حرف حرف علم چنانچہ میں نے عرض کیا معتل سے مراد چار افسان ہیں کون کون سی معطل یعنی مل لفیف ناقص اور اجما اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے صاحب کتاب نے حروف کا تھوڑا سا تعارف ذرا تفصیل کے ساتھ کروایا ہے چنانچہ حروف علت فرماتے ہیں کہ تین ہیں وا الیف اور یا اور ان تینوں حروف کا مجموعہ ہے وائے اور اس کی وجہ میں نے حصہ اول کے اندر بتلائی کہ ان کو وائے کیوں کہتے ہیں اگر آپ حضرات کو کچھ یاد ہے اور ان کو حرف علت کیوں کہتے ہیں علت واؤ کیسے بنا یا کیسے بنا الف کہاں سے آیا تو یہ فرماتے ہیں کہ ضما یعنی پیش کو تھوڑا سا کھینچنے سے واؤ بن جاتا ہے اور فتح یعنی زبر کو تھوڑا سا کھینچنے سے الف بن جاتا ہے اور چرا کو لمبا کرنے سے یا بن جاتا ہے مثال کے طور پر دیکھیے یہ آپ کے سامنے ہے فا تو فا کے اوپر پیش ہے چونکہ تھوڑا سا تجوید کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے تو اس کو ہم فو فا پیش فو کہیں گے اس کو کھینچیں گے نہیں لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم اس کو لمبا کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا فو کیا بن جائے گا فو بات سمجھے اسی طرح مثال کے طور پر با با ہے تو با کے اوپر زبر ہے با زبر با اگر اس زبر کو فتح کو ہم کھینچیں گے تو کیا بن جائے گا با تو معلوم ہوا کہ پیش کو کھینچنے سے وا بنتا ہے اور زبر کو کھینچنے سے الف پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح یا کو کسرہ کو لمبا کرے تو کیا ہوگا اس سے یا, یا بنے گا با کے نیچے صرف زیر ہو تو پڑھیں گے بی باقی اس کچرا کو زیر کو لمبا کریں گے تو یا پیدا ہو جائے گا بی امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو دیکھیے ذرا اب کتاب کی طرف آتے ہیں آج ہم نے جو کچھ پڑھا تین باتیں ہیں صحیح کی تعریف نمبر دو نمبر ایک صحیح کی تعریف نمبر دو محموز اور نمبر تینوف قتل کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے نمبر ایک صحیح نمبر دو محموز اور نمبر تین علت. تو دیکھیے اب کتاب کی طرف آتے ہیں صفحہ نمبر دو صفحہ نمبر دو پھر شروع سے دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نشمد و نسلی و اعلی رسول کریم ہفت اقسام کا بیان صحیح است یہ است فارسی کا لفظ ہے ویسے شاعر نے شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے ذکر کیا صحیح است و مثال است واف لفیف و ناقص و محموز وجوف جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلیموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ اور کبھی ایک انس کے دو حرف ہوتے ہیں اور کبھی کلمہ میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی پس اس سے اعتبار سے کل اسم و فیل چار قسم کے ہوئے نمبر ایک صحیح نمبر دو محموز نمبر تین معتل نمبر چار مذاف نمبر ایک صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو اور اس کے دو حرف اصلی طرح کے نہ ہو جیسے غور بارہ رجول محمود اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حصلی حمزہ ہو اس کے تین قسمیں ہیں اگر فا قلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا جیسے امارا امر یہ دو مثالیں پتہ کیوں دی ہیں چونکہ یہ ہفت اقسام اسم میں بھی ہو سکتی ہیں اور فیل میں بھی تو امارا یہ فیل کی مثال ہے امر یہ اسم کی مثال ہے اگر عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اب تک میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا جی جزاکم اللہ اگر عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین جیسے اگر لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اللام جیسے اور جز نمبر معتل وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو اور حرف علت تین ہیں وا واؤ الف یا کے مجموعہ ان کا وائ ہے تینوں حروف ذمہ فتحہ کسرہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں یعنی ذمہ کو کھینچنے سے واؤ اور فتحہ کو کھینچنے سے الف اور کسرہ کے کھینچنے سے یا اسی واسطے واؤ کو اخت زمہ واؤ کو کیا کہتے ہیں اختے زمہ الف کو اختے فتحہ اور یا کو اختے کسرہ کہتے ہیں تو صحیح جس میں حمزہ بھی نہ ہو حرف علت بھی نہ ہو اور دو حروف ایک جنس کے بھی نہ ہو اور محموز کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں کہیں نہ کہیں حمزہ ہو تو اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ نے سبق, سبق کو سمجھ لیا ہے یہ لفظ ہے سابابن. کیا ہے ساب سب سے پہلے تو لائیے کہ یہ سہ اقسام میں کیا ہے تین اقسام میں کیا ہے سابا بن اقسام ہفت اقسام ابھی نہیں پوچھنا ہے پچھلی باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے جو پچھلا پڑا ہوا ہے اس کو وہاں چھوڑنا نہیں ٹھیک ہے نا تو حصہ اول حصہ سانی جو ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے تو سبب ان میں یہ بتلائیے کہ سہ اقسام تین اقسام اقسام ان میں کیا ہے سبب اسم ہے فعل ہے حرف ہے سہ اقسام تو سمجھتے ہیں نا تو یہ بتلائیے اسم ہے اسم ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین علم کے اندر آپ پڑھ چکے اسم کی علامت ہے تو سبب ان کیا ہے اسم ہے اب یہ بتلائیے شش اقسام میں چھ اقسام میں کیا ہے سلاسی ربائی خواسی میں سے کیا ہے تو صاف بات ہے کہ سبب ان کے اندر تین حروف ہیں کوئی حرف زائد نہیں لہٰذا یہ سی ہے اور مجرد ہے اب بتلائیے کہ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یا نہیں لکھے جی تو صحیح نہیں صحیح نہیں اس لیے کہ سببل اس کے اندر ایک حرف دو دفعہ ہے با دو دفعہ ہے اور صحیح کے لیے ضروری ہے کہ ایک حرف دوبارہ نہ ہو جس کو ہم نے کہا ایک جنس کے دو حروف نہ ہو تو دیکھیے با ہے اور با ہے دو حروف ہے لیکن ایک ہی جنس کے ایک ہی جیسے تو صحیح کے لیے ضروری ہے کہ ایک جیسے دو حروف نہ ہو ایک اور مثال دیکھیے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ضب کیا کہتے ہیں ضبط تو بتلائیے کہ یہ اسم ہے سناسی ہے ہفت اقسام میں صحیح ہے یا نہیں ہفت اقسام میں صحیح ہے یا نہیں صحیح نہیں کیوں نہیں آپ میں سے اس کی کوئی وجہ بھی بتلا سکتے ہیں ہاں اس کے اندر حرف علت ہے اور صحیح بننے کے لیے ضرور ہے کہ اس کے اندر حرف علت نہ ہو ابھی ہم آپ سے صرف یہ پوچھ صحیح ہے یا نہیں جب آپ سات اقسام پڑھ لیں گے تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ ہفتہ اقسام نہ ہے سوال کا انداز بدل جائے گا ٹھیک ہے تو چونکہ ابھی آپ نے باقی اقسام نہیں پڑھی تو اس لیے ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں سمجھ میں آئی نا جی ایک اور مثال دیکھیے کالا یہ بتلائیے کہ صحیح ہے یا نہیں سوال کو سمجھ کے پھر اس کے مطابق جواب دینا ہے صحیح نہیں اچھا یہ بتلائیے ہفت اقسام میں کیا ہے کالا ہفت اقسام میں کیا ہے جی محمود الفا بہت اچھا ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا شاید آپ آدھا جواب دیں گے محمود کہیں گے تو محمود یہ ناکافی ہے پورا جواب کیا ہے محمود الفا جی ماشاءاللہ ایک اور لفظ دیکھیے دین کی طرف بلانے والا ہم اس کو کیا کہتے ہیں داڑیو اللہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں داڑوہ تو داڑی کہتے ہیں بلائیے کہ داڑی صحیح ہے یا نہیں ہفت اقسام ویسے تو ماشاءاللہ صحیح ہے دائی دا بنا دے اور کیا چاہیے تو ہفت اقسام میں جو قسم ہم نے پڑھی ہے صحیح تو دائی ہفت اقسام میں صحیح ہے یا نہیں جی دائی صحیح نہیں کیا آپ میں سے کوئی اس کی وجہ بھی بتلا سکتے ہیں کہ صحیح کیوں نہیں صحیح کیوں نہیں جی یہ فرماتے حرف علت ہے تو حرف علت کسی حرف صحیح کے مقابلے میں ہونا چاہیے الف تو نہیں دا... اچھا الف اسٹوڈینٹ جی بھائی آپ فرما رہے ہیں کہ الف ہے لیکن الف میں آپ کو بتلاتا چلوں چلو اس کو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں دائن ہے داعیون داعی کیا ہے داٮٔ بروزن فا, دا بروزن فا تو الف الف کے مقابلے میں اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے صحیح ہونے کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ حروف اصلی فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں علت نہ ہو تو یہاں پہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں کیوں اس لیے کہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہے اس کے لام کلمہ کے مقابلے الف، وہ زائد ہے اس لیے اس کا ہونا نہ ہونا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فا کلمہ کلیما کلمہ لام کلمہ اس کے مقابلے میں حمزہ تو نہیں حرف علت تو نہیں کہیں فائن فام کے اندر ایک حرف جو ہے وہ تکرار کے ساتھ تو نہیں امید ہے کہ آپ حضرات نے سبق کو سمجھ لیا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ